اعوذ باللہ من الشیقون الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیجزی الذین آمنوا وعملوا صالحات من فضلہ انہو لا یحب الكافرین پچھلی آیت میں اللہ فرما رہے ہیں من کفر فعلیہ کفرہ جس نے کفر کیا تو اسی پر اس کے کفر کا وبال ہے ومن عامل صالحا اور جس جنہوں نے نیک عمل کیے فل انفسین یمہدون تو وہ اپنے ہی نفسوں کے لیے تیار کر رہے ہیں یعنی جنت کو اپنے ہی نفسوں کے لیے سنوار رہے ہیں میں نے بتایا تھا مہدا یمہاد کے معنی ہوتے ہیں جو بستر کو بچھایا جاتا ہے اس کو برابر کیا جاتا ہے لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمنو تَاكِ بَدْلَ دَيَ اللہ الَّذِينَ ان لوگوں کو آمَنُوا جو ایمان لائے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَجَنُونَ ان نیک عمل کیے من فضلی ہی اپنے فضل سے تاکہ بَدْلَ دے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے من فضلی ہی اپنے فضل سے تو جو جنت اللہ عطا فرمائیں گے یہ اللہ کا فضل ہے بھئی سمجھ میں آیا تو یہ اعمال کی وجہ سے جنت نہیں کیونکہ اعمال تو اللہ نے اگر نیم جتنی ہمیں نعمتیں دی ہیں اگر ان نعمتوں کا ہی اللہ حساب لینا شروع کر دیں تو ہمارے تمام اعمال اسی میں ختم ہو جائیں ہم ان نعمتوں کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتے پوری طرح بھئی تو یہ اللہ کے فضل سے ہوگا ان لا لاحب ال کافرین بے شک وہ اللہ جو ہیں لاحب القافرین وہ محبت نہیں رکھتے کافروں سے پسند نہیں کرتے کافروں کو ومن ہی ان يرسل مُبَشِّرَاتٍ ان اور اللہ کی نشانیوں میں سے ہے ان يُرْسِلَ الرِّيَاحَ کہ وہ بھیجتا ہے ہوا کو مُبَشِّرَاتٍ اس حال میں کہ وہ خوشخبریاں دینے والی ہیں خوشخبریاں دینے والی ہوتی ہیں بھائی سمجھ میں آیا ہوا خوشگوار ہوائیں بھیجتا ہے خوشخبری دینے والی ہیں اور اس کے بعد بارش اللہ کی رحمت ہوگی تو ہوا سے پہلے اس کا चल چل جاتا ہے آتی ہی اور اللہ کی نشانیوں میں سے ہے ریاح کہ وہ بھیجتا ہے ہواوں کو مبشرات یہ حال ہے ریاح سے بھائی سمجھ میں آیا حال بھائی صفت نہیں ہے کیونکہ ریاح معرفہ ہے اور مبشرات نہ رہا ہے الریاح پر الاسلام داخلہ ہے وہ معرفہ ہے بھائی تو یہ حال ہے اور حال منصوب ہوتا ہے بھائی تو مبشرات آپ یہ نہ سمجھے سب مجرور ہے یہ جمع مونت سالم ہے اور جمع محنت سالم کا اعراب, یعنی نصب آتا ہی کس کی صورت میں ہے کسرہ کی صورت میں آتا ہے تو یہ اس وقت نصب ہے اس کا صورت کسرہ جیسی ہے اور اللہ کی نشانیوں میں سے ہے یوں رسی کہ کے وہ بھیجتا ہے ہوا کو مبشرات ان خل... خوشخبری دینے اس حال میں کو خوش خوشخبری دینے والی ہوتی ہیں ومن آیاتی اور اللہ کی نشانیوں میں سے ہے ان کے وہ بھیجتا ہے خوشخبری دینے والی ہوائیں تو یہ سو کس طرح کر جمع کر وہ بھیجتا ہے خوشخبری دینے والی ہوائیں بھائی سخت گرمی کا موسم ہو حبس ہو شدید گرمی ہو تو اس وقت جب ٹھنڈی ہوا آتی ہے تو اس کا کتنا لطف ہے بھائی تو یہ خوشخبری سکون مل گیا اور گرمی سے راحت ہو گئی اسی طرح ان ہواؤں کے ذریعے فصلوں پر اثر پڑتا ہے فصلیں اچھی طرح پکتی ہیں اور انہی ہواؤں کے آگے اور بھی فائدے ہیں جو اللہ ذکر فرما رہے ہیں بھائی کے اسی کے ذریعے سمندر میں کشتیاں چلتی ہیں بادبانی کشتیاں بادبانی جہاز جو ہیں ان کے ذریعے چلتے ہیں اور جو عام جہاز بھی ہوتے ہیں جو انجن وغیرہ کے ذریعے چلتے ہیں ان میں بھی اگر ہوا مخالف ہو تو تکلیف دیتی ہے اور ہوا موافق ہو تو آسانی ہوتی ہے بھائی تو وہاں بھی ہوا کے موافق چلنے سے آسانی ہو جاتی ہے بھائی وَمِن ہی اور اللہ کی نشانیوں میں سے خوشخبری خوش دینے والی چکھا دے تمہیں میر رحمتی ہی اپنی رحمت میں سے ولی تجری الف الکو بھی امری ہی اور تاکہ چلیں کشتیاں بھی ہی اس کے حکم سے اور تاکہ کشتیاں چلیں اس کے حکم سے بھائی بادبانی کشتیاں یہ سے مطابق چلتی ہیں تو اور پھر ان کشتیوں اور جہازوں میں سوار ہو کر لوگ کیا کرتے ہیں مچھلی کا شکار کرتے ہیں تو دیکھو یہ بھی اللہ کے فضل میں سے ہے کہ اللہ مچھلی جیسی عظیم نعمت دیتے ہیں کھانے کے لیے ان کی وجہ سے اور اسی طرح ان جہازوں کے ذریعے ہوائیں چلتی ہیں تو جہاز چلتے ہیں اور ان کے ذریعے پھر بحری تجارت لوگ کرتے ہیں بحری تجارت تو زیادہ تر تجارت ممالک کے درمیان جو ہوتی ہے وہ بحری راستوں سے ہوتی ہے بھائی سمندر کے راستے بحری جہازوں کے ذریعے ایک ملک سے سامان دوسرے ملک پہ پہنچتا ہے اور ہوائی جہاز اس کے ذریعے تو بہت کم بھائی وہ بہت مہنگا طریقہ ہے تو زیادہ تر ہر ملک کی تجارت جو ہے یا تو زمینی راستے سے یا پھر سمندر کے راستے سے ہوتی ہے تو یہ مانا ہے ولی تب من فضلی تاکہ تجارت بھی کرو اور مچھلیوں وغیرہ کا شکار مچھلیوں جیسی نعمت بھی حاصل کرو کھانے کے لیے ولی تب تین فضلی اور تاکہ تم تلاش کرو اللہ کے فضل میں سے ولا اللہ تشکرون اور تاکہ تم شکر ادا کرو ولقد ارسلنا من قبل قومی اوہم بل بینات اور تحقیق ہم نے بھیجا من قبل کا اے پیغمبر آپ سے پہلے رسولن بہت سے رسول علاقوں مہم ان کی قوموں کی طرف فجاؤہم پس وہ آئے ان کے پاس بالبینات واضح نشانیاں لے کر اے بالآیات بالپینات بھائی واضح نشانیاں لے کر فن من نامین اللہ بس ہم نے انتقام لیا من الدینہ ان لوگوں سے اجرموں جنہوں نے جرم کیا بھائی جنہوں نے گناہ کیے ان سے ہم نے انتقام لیا بھائی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے بھائی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے پیغمبر اگر یہ لوگ مشکین مکہ وغیرہ آپ کو تکلیف دیتے ہیں آپ پریمان نہیں لاتے اور ایمان نہیں لاتے تو آپ اس پر غمگین نہ ہو آپ سے پہلے بھی ہم نے بہت سے پیغمبر ان کی قوموں کے پاس بھیجے اور انہوں نے ان کی تقزیب کی تو جنہوں نے جرم کیا تھا ہم نے ان سے انتقام لیا اور ان پر اپنا عذاب نازل کیا وہی وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا کا قَوْمِهِمْ علاقو مہم اور تحقیق بھیجا ہم نے آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کو علاقو مہم ان کی قوموں کی طرف فجا بل پس وہ آئے ان کے پاس واضح نشانیاں لے کر فن من نامین اللہ پس ہم نے انتقام لیا ان لوگوں سے اللہ دین اجرم جنہوں نے جرم کیا تھا گناہ کیے وکان حق علین نسر المین اور ہم پر حق تھا مومنوں کی مدد کرنا اہل ایمان کی مدد کرنا ہمارے اوپر حق تھا یعنی لازم تھا اللہ الذي یورسل الریا اللہ وہ ذات ہیں جو بھیجتے ہیں ہواؤں کو اللہ الذي یورسل الریاح اللہ وہ ذات ہیں جو بھیجتے ہیں ہوا کو فَتُسِيرُ سَحَابًا اَسْتَارَ یُسِیرُ کے معنی اٹھانا اوپر اٹھانا فَتُسِیرُ سَحَابًا پس وہ اٹھاتی ہیں بادلوں کو سحاب بادل کو کہتے ہیں اللہ وہ ذات ہیں جو بھیجتے ہیں ہواؤں کو فَتُسِیرُ سَحَابًا پس وہ ہوائیں اٹھاتی ہیں بادل کو فَيَاضُ صَوْتُهُ فِي السَّمَا بس اللہ ان کو پھیلا دیتے ہیں آسمان کے اندر کئی فا جیسا وہ چاہیں ہوائیں بادل اٹھاتی ہیں اور اللہ پھر ان بادلوں کو جس طرح چاہتے ہیں آسمان میں پھیلا دیتے ہیں وہ یج اور اس کو کسف کہتے ہیں ٹکڑے کو بھئی ٹکڑے ٹکڑے تو مراد ہے تہ بہ بئی وَيَجْعَلُهُ آلوہ کی اور اللہ کر دیتے ہیں اس بادل کو پھر تہ بتح تہ کر دیتے ہیں بھائی سمجھ میں آیا بھائی کئی تہ بن جاتی ہیں کئی ٹکڑے بن جاتے ہیں وَيَجْعَلُهُ آلوہ کی اور کر دیتے ہیں اللہ اس کو تہ بتح فار پس آپ دیکھتے ہیں بارش کو ودق بارش بھائی فار الْوَدْقَ پس آپ دیکھتے ہیں بارش کو یا من مین ہی کہ نکلتی ہے من ہی اس کے خلا میں سے اس بادل کے بیچ میں سے کیا نکلتی ہے بارش بھائی فتح الوادقہ خروج و من خلا پس آپ بارش کو دیکھتے ہیں کہ وہ نکلتی ہے اس کے بیچ میں سے فعزا اخواب ابی میشم عباد عیداسترون فَإِذَا عضا افاب ابھی پس جب اس کو پہنچاتے ہیں میں یشا جسے چاہتے ہیں مین عبادی ہی اپنے بندوں میں سے ادا ہوں یس تو تب وہ خوشیاں کرنے لگتے ہیں خوشیاں منانے لگتے ہیں استبشرا یستبشرو استبشار کا مانا ہوتا ہے ایک دوسرے کو خوشخبری دینا بھائی کسی بات کی ایک دوسرے کو خوشخبری دینا تو یہ شیرون ایک دوسرے کو خوشخبریاں دیتے ہیں تو کیا معنی ہوا یعنی کہ خوشیاں مناتے ہیں خوشیاں مناتے ہیں ترجمہ سمجھ میں آیا بھائی دوبارہ اس شاید کو دیکھ لیں اللہ اللہ سیل ریاح اللہ وہ ذات ہے جو بھیجتے ہیں ہوا کو فتو سیرابن پس وہ ہوائیں اٹھاتی ہیں بادل کو تو زمیر یہ سیغوں پہ نظر رکھنا فتح یہ یہ کس کو راجے آمد آمد کو بھائی اور آگے فیاب سوت ہو یہ زمیر اللہ کو راج فتح سیرو پس اٹھاتی ہیں وہ ہوائیں بادل کو فیاب سوتو فما فیا شاہ پھر تو اللہ پھر پھیلا دیتے ہیں پھر اس بادل کو فیب ست صحاب کو حضمیر اللہ اس بادل کو پھیلا دیتے ہیں آسمان میں کئی فیشا جیسے وہ چاہے ویج الحو کی سفن اور اللہ کر دیتے ہیں اسے تہ بتح فتح الواضا بس آپ دیکھتے ہیں بارش کو یا خروج مین ہی ل نکل رہی ہے اس کے بیچ میں سے فَإِذَا افاب ابھی ہی پس جب پہنچاتے ہیں اس کو اللہ معیش جسے چاہتے ہیں من عبادی ہی اپنے بندوں میں سے اذا هم تو اچانک وہ خوشیاں کرنے لگتے ہیں وَإن من قبل ان کانو یاد رکھیے یہ ان اصل میں ہے انہ ان کبھی کبھار انہ اور انا میں سے ایک نون کو حضف کر دیا جاتا ہے انہ میں دو نون ہے نا مشدد ہے نون تو کبھی انہ اور اننا سے ایک نون کو حذف کر دیا جاتا ہے تو پھر اس کو کہتے ہیں مخففہ اور جو شد جس پہ ہو اس کو کہتے ہیں مسقلہ مسقلہ تو یہ کیا ہوا ان مخففہ من المسقلہ مسقلہ سے مخففہ کیا ہوا بھائی اور اس کا اسم بھائی انہ کس پر داخل ہوتا ہے مقتدا اور خبر پر اور آگے تو کانو فیل آ رہا ہے فیل پر تو یہ داخل نہیں ہوتا تو اس کے لیے اس کا اسم محضوف ہے ہا زمیر ان نہ ہو گئی ان کانو ہا زمیر اور یہ ہا زمیر یہ زمیر شان ہے بھائی ضمیر شان زمیر شان یا زمیر قصہ آپ نے ہدایت النخ میں پڑا ہوگا کہ بعض اوقات کلام میں ایک زمیر لائی جاتی ہے اور پیچھے جس کا کوئی مرجہ نہیں ہوتا اور آگے آنے والا جملہ اس کی تفسیر بیان کرتا ہے کہ زمیر سے کیا مراد ہے آگے آنے والا جملہ کیا کرتا ہے اس <تصفح> کی تفسیر بیان کرتا ہے کہ اس سے کیا مراد ہے تو یہ جو ضمیر جس کی تفسیر آگے آنے والا جملہ کرتا ہے یہ اگر مذکر کی ہو تو اسے ضمیر شان کہتے ہیں شان کا معنی حال،, حال شان کا کیا معنی ہے حال حالت بھائی تو اور اگر یہی ضمیر معنس کی ہو تو اسی کو پھر ضمیر قصہ کہتے ہیں بھائی تو مذکر کا بس نام الگ منس کا نام الگ ورنہ ایک ہی چیز ہے کہ آگے آنے والا جملہ کیا کرتا ہے ان کی تفسیر کرتا ہے مذکر تب لاتے ہیں جب آگے آنے والے جملے میں مسند علیہ جو ہے جو اعلیٰ اور عمدہ ہے وہ اگر مذکر ہو تو ضمیر بھی کیا لاتے ہیں مذکر اور اگر مونس ہو مسندل ہے تو پھر ضمیر بھی کون سی لاتے ہیں مونس کی تو اسے ضمیر شان کہتے ہیں مذکر ہو تو اور مونس ہو تو ضمیر قصہ کہتے ہیں کہ قصہ یہ ہے شان یہ ہے اور بعض کہتے ہیں کہ یہ ان بمانے قد کے ہے بھائی ان نہ ہو کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے بھائی بعضوں نے کیا کہا بعض مفسرین کیا فرماتے ہیں یہ ان بمانہ قد کے ہیں اور ان بمانہ قد کے استعمال ہوتا ہے بھائی عربی میں ای قد قانو من قبلی تحقیق تھے اس سے پہلے سورہ سمجھ میں آ گئی اور اگر انہ نہ ضمیر شان بنائے اس کو مخففا من المسقلہ بنائے تو و انہ قانو اور بے شک شان یہ ہے کیا شان ہے کیا حال یہ ہے کیا حال ہے آگے خود آ رہا ہے کہ اس سے پہلے جو ان پر یہ بارش نازل ہوتی اس سے پہلے یہ البتہ نا امید تھے بھائی یہ حال ہے سورج سمجھ میں آ گئی بھائی یہ ضمیر شان جیسے بھائی قل ہو اللہ احد اے پیغمبر آپ فرما دیجئے ہوا شان یہ ہے یہ ضمیر شان ہے حال یہ ہے کیا حال ہے اللہ احد اللہ, ہیں اللہ ایک قبلی قَبْلِ <سِين> اور تو قد کے ساتھ آپ ترجمہ کر لیں آسان ہو جائے گا آپ کے لیے اے و قد کانو اور تحقیق وہ تھے من قبلی قبل اس کے پہ کہ علیہم کہ بارش ان پر نازل کی جائے بارش ان پر نازل کرنے سے پہلے قبل اس کے کہ بارش ان پر نازل کی جاتی من قبل ہی اس سے پہلے یہ اسی پہلے جو من قبل مین قبل این علیہم آیا یہ اسی کی تاکید ہے بھائی کیا ہے اسی کی تاقید ہے وہی لفظ جو پہلے آیا اور دوبارہ اسی کو ذکر کیا جائے تو اسے کیا کہتے ہیں بھائی تاقید کہتے ہیں تو مین قابلی اینزلہ علیہم پہلے آیا تو یہاں بھی من قبل دوبارہ تو یہ اس کی تاکید اور یہ ہاض امیر من قابلی ہی یہ کس کو راجے ہے یہ ہاض امیر راجے ہے بھائی اینزلہ کے جو مصدر ہے مصدر تنزیل بھائی نزلہ من قبلی تنزیلی اس کے نازل کرنے سے پہلے بھائی ما قبل کا بھی یہ ترجمہ ہے من قبل علیہم ان پر نازل کیے جانے سے پہلے لمبلسین لین البتہ مایوس تھے البت دیکھیے دوبارہ ترجمہ و ان کانو مین قبلی مین قبل ہی لمبلی سین اور تحقیق وہ تھے اس سے پہلے کہ بارش ان پر نازل کی جائے مایوس وہ اس سے پہلے کیا تھے وہ اس سے بارش کے ان پر نازل کیے جانے سے پہلے یہ لوگ مایوس تھے بھائی اور من قبل ہی تاکید لائی گئی کہ یہ مایوسی کوئی بارش سے کافی پہلے نہیں تھی عین بارش تک یہ کیا تھے بارش سے پہلے تک اس وقت تک کیا تھے مایوس تھے یہاں تک کہ بارش شروع ہو گئی تو اس سے تاکید یعنی یہ بتلانے کے لیے کہ یہ مایوسی اور بارش کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں تھا کہ پہلے مایوسی تھی اور پھر وہ ختم ہو گئی اور پھر کچھ دیر بعد کیا ہوئی بارش بلکہ بارش کے بالکل بارش کے شروع ہونے تک یہ کیا تھے مایوس تھے انکانومن قبلی قبل سین اور بے شک وہ بارش کے ان پر نازل کیے جانے سے پہلے تک مایوس تھے بنظر اللہ آساری رحمت اللہ پس آپ دیکھیے اللہ آثار رحمت اللہ اللہ کی رحمت کے نشانات کی طرف اللہ کی رحمت کے آثار کی طرف کیسے اللہ زندہ کرتے ہیں زمین کو بعد اس کے مر جانے کے اندل موتا ولی شيء انقیر بے شک وہی اللہ جو ہے البتہ محیل موتا زندہ کرنے والا ہے مردوں کو بس آپ اپنے رب کی رحمت کے آثار کو دیکھیے کیسے وہ زمین کو مر جانے کے بعد یعنی اس کے خشک ہو جانے کے بعد اس کو زندہ کرتے ہیں اس کو ہرا بھرا کر دیتے ہیں یہی وہ یہی اللہ جو زمین کو ہرا بھرا کرتے ہیں یہی اللہ کیا کریں گے مردوں کو زندہ کریں گے اس کے لیے کوئی کام مشکل نہیں جو زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کر سکتا ہے تو وہ مردوں کو بھی مرنے کے لوگوں کے مرنے کے بعد جی نے کیا کر سکتا ہے زندہ کر سکتا ہے وہ ہوا اعلیٰ کل شدیر وہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے ولان فرا مسفر اور اگر ہم بھیجیں ہوا اگر ہم بھیجیں کھیتی ہا زمیر راجے ہے کھیتی کو گئی فرا او تو وہ دیکھیں اس کھیتی کو مسفرن زرد ہے اسفرار کے مانے ہے زرد ہونا بس وہ دیکھیں اس کھیتی کو کہ وہ زرد ہو گئی ہے لذل لو تو البتہ ہو جائیں مِن ہی اس کے بعد یک انکار, کر... ن... انکار کرنے والے یا نہ والے نہ شکری کرنے والے اس کے بعد وہ کیا ہو جائیں نہ کرنے والے ہو جائیں ہو جاتے ہیں فلنا ریحن اور اگر ہم بھیجیں ایک ہوا فرا ہو پس دیکھیں وہ کھیتی کو زرد ہوتا وہ کھیتی کو کیا دیکھیں زرد ہوتا دیکھیں زرد ہو گئی ہے یعنی خراب ہو گئی تو فرا کی ہا زمین راجے ہے کھیتی کو گئی زرعن کو زرعن سوال پیدا ہوتا ہے کہ پیچھے تو کہیں زرون کا ذکر نہیں آیا بھائی کھیتی کا ذکر ہی نہیں ہے اور زمین کے لیے تو کیا ضروری ہے پہلے اس کا مرجع گزرا ہو بھائی جب یہ کہ ہاں لفظوں کے اندر اگر کھیتی کا ذکر نہیں آیا لیکن سیاق کلام اس پر دلالت کر رہا ہے بھائی پیچھے اللہ نے کیسے ذکر فرمایا کہ اللہ ہواؤں کو بھیجتا ہے بارش برساتی ہیں وہ پھر بادلوں کو اٹھاتی ہیں وہ آتے ہیں اور پھر بارش برساتی ہیں اور پھر اللہ کیا کرتے ہیں مردہ زمین کو زندہ کر دیتے ہیں سرسبز کر دیتے ہیں ہرا بھرا کر دیتے ہیں اس پر درخت اگاتے ہیں جھاڑیاں اگاتی ہیں فصلیں اگاتی ہیں تو دیکھو سیاق کلام دلالت کر رہا ہے اس پہ بھئی بات سمجھ میں آگئی اچھی طرح تو یہ حاض خی... امیر کس کو راجے زر یعنی کھیتی کو راجے اور اس پر سیاق کلام دلالت کر رہا ہے اسے اس سمجھ میں آ جاتی ہے ولا انل نہ ریحن اور اگر ہم بھیجے ہوا کو فرا ہو پس دیکھیں وہ کھیتی کو مسفرن زرد ہوتا ہوا لو تو البتہ وہ ہو جائیں ممبار دی اس کے بعد یقرون نا شکری کرنے والے اس کے بعد وہ ناشکری کرنے والے ہو جائیں بھائی یعنی اللہ بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کی ساری جو ہے چیزیں ان کی ہر غرض دنیاوی نفع کے ساتھ جڑی ہوئی ہے ہر غرض دنیا میں ہم نفع دے دیتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں اور کوئی تکلیف آ جائے تو پھر فوراً ہی نہ امید ہو جاتے ہیں نہ شکری کرنے لگتے ہیں ہر چیز ان کے دنیاوی اغراض کے تابع ہے بھائی حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ ہر آن میں اللہ کی طرف توجہ ہونی چاہیے کوئی خوشی کی خوشی بھی آتی ہے وہ خوشی دینے والے بھی اللہ ہیں کوئی تکلیف آتی ہے تکلیف دینے والے بھی اللہ ہی ہیں تو خوشی آئے خوشیاں آئے یہ بھی اللہ کی طرف سے امتحان کہ بندہ میرا شکر کرتا ہے یا نہیں غم آئے تو یہ بھی اللہ کی طرف سے امتحان کہ میرے اس غم پر یہ صبر کرتا ہے یا صبر نہیں کرتا میں نے تو اسے صبر کرنے کا کہا ہے یہ میرے حکم پر عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا اس کی توجہ میری طرف رہتی ہے یا نہیں رہتی تو یہ سب اللہ کے امتحانات ہیں اچھا بھائی دیکھیے ریح یہاں ہوا کا ذکر آیا اور اس ہوا کا کیا اثر ہوا کھیتی زرد ہو گئی خراب ہو گئی بھائی تو جو آزاد اور تکلیف جو ہے اس کے لیے جو ہوا آئے اس کے لیے ریح کا لفظ عموماً استعمال ہوتا ہے سمجھ میں آیا بھائی جو عذاب والی آندھی وغیرہ ہے اس کے لیے کیا لفظ استعمال ہوتا ہے عربی میں عموماً ریح کا دیکھیے یہاں پر ولی ارفلنا ری ہن آیا بھائی اور اس سے کھیتیاں ہو تباہ ہو گئیں. آآ آآ آآ آآ اسے ہو جائیں ذکر ہو رہا ہے جب جو خوشگوار ہوا ہو اس کے لیے عموماً عربی میں ریاح کا لفظ آتا ہے بھائی ریاح کا جیسے پیچھے آیا تھا ومین آیاتی ریاح تو خوشگوار ہوا کے لیے کیا لف عموماً استعمال ہوتا ہے ریاح کا اور جو عذاب والی ہو اس کے لیے ریح کا لف عموماً استعمال ہوتا ہے عموماً فعین کلا تو اس ہوتا بے شک آپ نہیں سنا سکتے مردوں کو ولاس جی موتا مردے بائ فنا کا بس بے شک ہے پیغمبر آپ لاتس میں علم نہیں سنا سکتے مردوں کو ولاطس میں اور سم ادا اور نہیں سنا سکتے بہروں کو ادا پکار بہروں کو اپنی پکار نہیں سنا سکتے تو سوم موتا جمع ہے میت کی بئی موتا جمع ہے میت اور سوم یہ جامع ہے افم کی افم افم کہتے ہیں بہرے کو بئی تو یہ اس کی جمع ہے اور آپ اللہ دعا اور آپ بہروں کو پکار نہیں سنا سکتے اذا ود برین جب, جب وہ پلٹ جائیں مدبرین پشت پھیرتے ہوئے جب وہ پلٹ جائیں پشت پھیرتے ہوئے آپ بہروں کو اپنی پکار نہیں سنا سکتے بھائی ایک تو بہرا ہے وہ ویسے ہی آپ کی بات نہیں سنتا اور پھر اگر رخ آپ کی طرف ہو تو پھر بھی شاید کچھ نہ کچھ ہونٹوں کے اشاروں وغیرہ سے کوئی بات سمجھ جائے اگر وہ بالکل پشت پھیر کر رخ ہی دوسری طرف کر لے تو پھر تو اب سمجھنے کی کوئی بھی صورت نہیں ہے بھائی یہ معنی اذا وو جب وہ پلٹ جائیں مدبرین پشت پھیرتے ہوئے جی تو یہاں دیکھیے اللہ فرما رہے ہیں آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے یہاں مردوں کا سننا اور نہ سننا بھائی اس پہ علما کا اپس میں اختلاف ہے بھائی بعض کہتے ہیں کہ مردے سنتے ہیں بھائی اور بعض کیا کہتے ہیں کہ مردے نہیں سنتے یاد رکھیے یہ اختلاف صحابہ کے زمانے سے چلا رہا ہے بعد صحابہ کیا فرماتے تھے کہ مردے سنتے ہیں اور بات کیا فرماتے تھے کہ مردے نہیں سنتے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی فرماتی تھی کہ مردے نہیں سنتے ہر ایک کے پاس اپنے اپنے دلائل ہیں مولانا ہاں زیادہ علماء اسی طرف گئے ہیں کہ مردے سنتے ہیں بھائی زیادہ علماء کس طرف گئے ہیں اور یہی ہمارا بھی یہی مذہب ہے ہمارے نزدیک میں مردے سنتے ہیں بھائی سمجھ میں آیا مردے سنتے ہیں چنانچہ روایات میں آتا ہے بھائی کہ غزوہ بدر کے دن جب غزوہ بدر کے دن لڑائی ختم ہو گئی کفار کو عبرتناک شکست ہوئی اور پھر کفار کے جو بڑے بڑے سردار تھے بیس پچیس ان کو ایک بدر کے ساتھ ایک کنواں تھا اس مقام پر اس کنویں کے اندر ان کو ڈال دیا گیا بھائی حضور صلی اللہ ع سلام کن کے پاس تشریف لائے صحابہ ساتھ ہیں بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ان مردوں کی طرف سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے ابو جہل اے امیہ ابن خلف اے اتبا ابن ربیعہ کیا تم نے اللہ کے وعدے کو سچا پایا کہ نہیں کیا تم نے اللہ کے وعدے کو سچا پایا میں نے تو اپنے پروردگار کے وعدے کو سچا پایا اللہ نے میری مدد کی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بولے کہ یا رسول اللہ آپ مردوں سے بات کر رہے ہیں یہ تو مر چکے ہیں اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان سے زیادہ نہیں سن رہے اس وقت یہ بھی اسی طرح سن رہے جس طرح تم سن رہے ہو ہاں یہ ہے کہ اس وقت جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتے جواب نہیں دے سکتے سمجھ میں آیا بھائی جواب نہیں دے سکتے اسی طرح روایات میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص کسی قبر کے پاس جاتا ہے تو وہ قبر والا اس کے قدموں جوتوں کی آواز بھی سنتا ہے قدموں کی آواز بھی سنتا ہے اور قدموں کی آواز بھی سنتا ہے اور اگر دنیا میں اس کو پہچانتا تھا تو اس وقت بھی اس کو پہچان لیتا ہے کہ یہ فلاں شخص ہے یا میرا بیٹا ہے یا فلاں ہے پہچان لیتا ہے بھائی تو بہرحال ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ مردے سنتے ہیں باقی تفصیلی دلائل جو ہیں آپ اگلی کتابوں میں پڑھ لیں گے ہمارا یہی عقیدہ ہے بھائی اچھا جی اب دیکھیے اب آیت کے اندر دیکھیے وہ دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں یہ آیت بھائی کہ اللہ کیا فرما رہے ان کا لا تو اس میں آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے ہم کہتے ہیں یہاں ایک ہے سننا ایک ہے سنانا دونوں الگ چیزیں ہیں ہاں انسان میں واقع قدرت نہیں ہے ایک مردہ ہے اس کو کیسے سنائے گا اللہ سناتے ہیں اپنے قدرت سے بھائی انسان نہیں سنا سکتا آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے کون سناتا ہے اللہ سناتے ہیں چلیے بس بھائی باقی پھر کریں گے آپ کے استاد آ ہیں چلیے المرام اللہ عالم حقیقت الکلام